دعا ہے اللہ رب العزت ایسے ہی اخلاص اور محنت کے ساتھ دین کی منازل علم کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اخلاص اور محنت کے ساتھ ادب اور احترام بھی دل میں بہت ہونا چاہیے ادب اور احترام سے میں برکت آتی ہے چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قدر استاد سے محبت ہوگی اور جتنا استاد کا ادب اور احترام ہوگا اسی قدر علم میں برکت ہوگی استاد راضی نہ ہو تو علم نہیں آ سکتا تو اس لیے استاد صرف اسے ہی نہ سمجھے کہ جس نے آپ کو بہت بڑے بڑے علوم اور بڑی بڑی کتابیں پڑھا دی ہوں بلکہ اگر آپ کو کسی سے تھوڑا سا بھی علمی فائدہ ہوا ہے تو اسے اپنا استاد سمجھنا چاہیے اور ادب اور احترام اس کا بھی دل کے اندر ہونا چاہیے بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے اساتذ اساتذہ کا ادب کر بھی توفیق عطا فرمائے تو علم کے اس کے لیے مختلف کتاب چنچے ایک کتاب ہے آداب المتمین تو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اسی طرح اس راستے میں کچھ مشکلات بھی آئیں گی مجاہدات بھی آئیں گے ناگواریاں بھی پیش آئیں تو صبر کے ساتھ چلتے جانا ہے اور اللہ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہے تو ان پر محرب العزت کا شکر بھی کرتے ہیں اگر کبھی اول ہو جائے تو استحضا کرنا چاہیے بدگمانی ہو بہکاوے کی باتیں ہوں وساوس اور خیالات دل کے اندر آئیں تو استعزا کرنا چاہیے استع کا کیا مطلب نفس و شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا بہرحال ادب بڑی چیز ہے چنانچہ ایک شاعر کہتے ادب کی ذو سے روشن زندگی ہے ادب کی زو سے روشن زندگی ہے ادب ہے, ہے گل تو گلشن زندگی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اساتذہ کا ادب کتابوں کا ادب اور جس درسگاہ میں ہم علم حاصل کرتے ہیں اس درسگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی علمی اور عملی حالت کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خاص تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے شاہ خداب اگر کو یاد ہو کہ علمی ترقی کے لیے ایک نسخہ کیا تھا چنانچہ آج پھر عرض کر دیتا ہوں ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ رب زدنی علما ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ رب زدنی علما یہ پڑھنے سے اللہ رب العزت علم کے اندر ترقی نصیب فرماتے ہیں بہرحال اس وقت علم الصرف کا تیسرا حصہ اس کا سبق ہم شروع کرنے لگے ہیں اس سبق کے شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سی دعا تو آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر وہ دعا پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا توم بل خیر وبی کا یا فتاش یا فتاش یا علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نش مدح رسول نبی کریم حصہ اول کے اندر آپ نے صرف کے بارے میں کچھ اصطلاحات پڑھی سمجھیں اور ان کو حضبی کیا چنانچہ ان میں سے ایک اصطلاح تھی سہ اقسام تین اخسام اور آخر میں آپ نے ایک اور اصطلاح پڑھی تھی شش اقسام جی کتاب نہیں تو کتاب حاصل کرنی چاہیے کسی ساکھی سے یہ ماشاءاللہ ہمارے محترم ہمارے قائد ہمارے رہبر شیخ احمد علی صاحب تو آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ شاء آپ کو کتاب مل جائے گی جی انشاء اللہ آپ کو بتلا دیں گے جی المشرف سہ تین کو کہتے ہیں سہ اقسام کا مطلب تین قسم تو ریلوے صرف کے اندر سہ اقسام سے مراد اسم فیل اور حرف تین اقسام سے مراد اسم فیل اور حرف شش اقسام شش چھ کو کہتے ہیں اور شش اقسام سے مراد چھ قسمیں کون کون سی سلاسی ربائی خماسی مجرد اور مزید سلاسی مجرد سلاسی مزید فی ربائی مجرد ربائی مزید فی خماسی مجرد اور خماسی مزید فی آج کے سبق میں ہم آپ کو ایک نئی اصطلاح اس سے متعارف کروائیں گے اور اس کا نام ہے ہفت اقسام ہفت کو کہتے ہیں تو ایک خاص اصطلاح ہے سات اقسام والی ہفت اقسام کون کون سی ہیں سب سے پہلے تو ان کے نام سن لیجیے وہ سات قسمیں کون کون سی ہیں پھر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ان کی ہر ایک کی الگ الگ, الگ تعریف بیان کریں گے اور پھر ہم سابق جیسا کہ پہلے بھی یہ ترتیب رہی ہر تعریف کو اب آپ کو مثال سے سمجھائیں گے بلکہ مختلف مثالوں سے انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین کروائیں گے سات قسمیں صحیح مثال مضف لفیف ناقص محمود اور اجبف نمبر ایک صحیح نمبر دو مثال نمبر تین مط نمبر چار لطیف نمبر پانچ ناقص نمبر چھ محموز اور نمبر سات اجبف چرانچے ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک شیر کی صورت میں آپ کے سامنے کتاب پر لکھ دیا گیا ہے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو تم شیر بھی پڑھ دیتا ہوں صحیح استو مثال استو محف. لفیف و ناقص و محموز و اجوا جی آپ کی آسانی کے لیے چونکہ فرما رہے ہیں کہ کتاب نہیں تو میں نے آپ کے سامنے اس کو آ, لکھ دیا ہے امید ہے کہ اب آپ کو آ, پڑھنا یہ آسان ہو گیا ہوگا دوبارہ نام عرض کر دیتا ہوں ہفت اقسام یہ ہیں صحیح مثال مذاف لفیف ناقص محموز اور اجرف تو شیر کیا ہوا صحیح استو مثال استو موضاف لفیف و ناقص و محموس و اجوف چنانچہ علم و صرف کے اندر چونکہ افعال سے سیگوں سے بحث کی جاتی ہے اور وہ سیگا کیسا ہوگا اسم ہے فیل ہے حرف ہے سلاسی ہے ربائی ہے मसी ہے مجرد ہے یا مزید ہے یہ جاننے کے بعد ہمیں گے کہ یہ ہفتہ اقسام میں سے ہے یہ جو سات اس میں ابھی ہم نے پڑھی ہے تو ان سات اقسام میں سے یہ کیا ہے تو یہ اسی وقت معلوم ہو سکے گا جبکہ ہمیں ان سب چیزوں کی پہچان ان سب چیزوں کی تعریف معلوم ہو چنانچہ آج ہم پہلی قسم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہفت اقسام میں سے پہلی قسم کیا ہے صحیح صحیح لفظ میں غور کرنے سے بھی آپ کچھ مانا سمجھو گے صحیح کا معنی ہے تندرست ہو صحیح کا معنی ہے تندرست ہونا آپ نے شروع میں اس ہاتھ کے اندر ایک لفظ پڑھا تھا جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ ماشاءاللہ اللہ حروف علت کیا حروف علت اور علت کا معنی میں نے بتلایا تھا بیماری اور حروف علت بھی آپ دے کے حروف علت کل تین ہیں کون کون سے حروف ہیں تو صحیح کا مطلب یہ ہوا کہ اس اندر حروف میں سے کوئی حرف نہ ہو ایک بات تو صحیح تصیغہ ایسا کلمہ جس کے اندر حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو جیسے را با. یہ باتیں پچھلی باتیں تو آپ کے ذہن میں ہے نا نیزان فا عین لام ہے تو فا را عین کلمہ با لام کلمہ ہے نا یہ ذہن میں بات تو یہ پچھلی باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور اگر بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ ان کو دوبارہ تازہ کر کے پھر یہ کتاب شروع کریں انشاءاللہ سمجھنے میں بھی آسانی اور فائدہ بھی بڑھ جائے گا تو انشاءاللہ کوشش کر کے آئیں گے نا تو وہ پچھلی اصطلاحات اور ضروری ضروری جو نام ہیں وہ آپ نے کم از کم دیکھ کر آنا ٹھیک ہے, ہے جی تو صحیح کسے کہیں گے جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اصل میں مجھے یہ مشورہ تو چل رہا تھا ریل روم, روم میں کرنا ہے یا کلاس روم میں لیکن فائنل کیا ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا اس لیے ہم جو ہے آ کے کلاس روم میں بیٹھ گئے تو باقی انشاءاللہ بعد میں ساتھی بتلا دیں تو جیسے طے ہوا ہے اس کے متعلق وہیں پہ حاضر ہو جائیں گے جی پیج نمبر یہ علم شرف آخر اس کا پیج نمبر دو ہے صفحہ نمبر دو جی صحیح جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو یعنی وہ جس میں کوئی حرف علت ہو اسی طرح صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں حمزہ نہ ہو حروف مقابلے میں حمزہ نہ ہو دو باتیں ہوں صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے حروف اس مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو حروف اصلی کی قید نگارہ ہوں ٹھیک ہے نا اگر زائد میں کوئی حرف ہے تو یہ صحیح جی السلام علیکم و رحمت اللہ صحیح پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے حروف اصلی کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو کیونکہ اگر حروف اصلی کے لئے میں حرف علت ہوا تو ہفت اقسام میں اس کو صحیح نہیں کہیں گے بلکہ باقی جو نام ہے صحیح کے علاوہ م. میں سے اس کا کوئی نام رکھیں گے جیسا کہ آگے ان شاء تفصیل سے یہ بات آئے گی نمبر دو حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ اگر حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ ہوا چاہے وہ حمزہ فا کلمہ میں ہے چاہے آئین کلمہ کے مقابلے میں ہے چاہے لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو صحیح نہیں کہیں گے نمبر تین اس کے حروف اصلی کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے نہ ہوں یعنی دو حروف ایک جیسے نہ ہوں ایک جیسے نہ ہوں اس طرح الفاظ میں ہم اس کو کہیں گے دو حروف ایک جنس کے نہ ہوں ایک جنس کے دو حروف نہ ہوں ایک جنس کے دو حروف نہ ہوں تو صحیح کی تعریف اب مکمل ہوئی صحیح اس کلمہ کو کہیں گے کہ جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں فعلت بھی نہ ہو حمزہ بھی نہ ہو اور دو حروف ایک جی نہ ہو جیسا کہ اب دیکھیے زارا با اس کا وزن کیا ہوگا فا تو فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت بھی نہیں حمزہ بھی نہیں عین کلمہ کے مقابلے میں حرف بھی نہیں حمزہ بھی نہیں لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت بھی نہیں حمزہ بھی نہیں, بھی نہیں, حمزہ بھی نہیں اور کے اندر دو حروف ایک جنس کے ہیں زواد بھی ایک ہے را بھی ایک ہے با بھی ایک ہے نہ اس میں دو نہ دو راہ اس میں دو, دو با ہے تو معلوم ہوا کہ زارابا یہ ہفت اقسام میں کیا ہے صحیح زوراب ہفت اقسام میں کیا ہے صحیح جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا سہ اقسام میں کیا ہے تو کیا کہیں گے تین کہام میں سہ اقسام تو سہ اقسام میں زارابا فعل ہے اسم بھی نہیں سرس بھی نہیں اللہ و برکاتہ امید ہے یہ بات آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہوگی صحیح کی تعریف دیکھیے آج کا سبق جو ہم نے ابھی سمجھا ہے اس کو ذرا کتاب پہ بھی دیکھتے ہیں صفحہ نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم و نسلی علی نشمد اقسام کا بیان صحیح است و مثال است و لفیف و ناقص و محموز و اجوف جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ اور کبھی ایک جنس کے دو حرف ہوتے ہیں اور کبھی کلمہ میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی پس اس اعتبار سے کل اسم و چار قسم کے ہوئے صحیح مضاف جی شیخ صاحب اچھا السلام علیکم و رحمت اللہ جی بھائی بجلی بند تھی اور چل رہا تھا بڑی آواز سے تو چیخ چیف کا چلا چل دس دلنا پڑا جس کی جیسے سے کچھ گلا بیٹھ گیا ہے تو میرے خیال میں آواز صحیح آ رہی ہوگی ان شاء بات کرتے کرتے انشاء اللہ انشاء اللہ کبوت کا تیسرا روکو شروع سے کھولیں